اللہ علیہ و ذات اللہ علیہ و یعجوج و عجوج بن رضو لعیسا ابن علیہ محریہ والسلام من السماعی و تلو رشنس من مغربها فہو حقا لأنها امور ممکنة اخبر بیل صادق منت کو فلسفہ کا ایک اصول اور جابتا ہے کہ اگر کوئی چیز اقلن ممکن ہو اقلن ممکن ہو اس پر اگر دلیل نقری آ جائے تو اس کا ماننا لازم ہوتا ہے تو یہ اس عبارت کے اندر مادن اور شارے نے جو بیان کیا ہے وہ علامات قیامت کی علامات بیان کی ہیں تقریباً دس کے قریب جو خاص خاص علامتیں ہیں اور بڑی علامات قیامت کی چھوٹی علامات کے علاوہ جو بھی روایت ہے ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس میں بے شکاس کر رہے تھے آپسلام پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو نے کہا قیامت کے حوالے سے کوشش کرنا ہے آپ السلام نے پریشان کرنا ہے قیامت وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ پہلے دس نشانیاں نہ دیکھو اور دس نشانیاں میں سب سے پہلے کا تذکرہ کیا اس کے حوالے سے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ قیامت میں قیامت سے کچھ پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ دھواں جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ ایک دھواں ایسے چھا جائے گا کہ جو مسلمان جو اہلی ایمان ہوں گے ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان ہوئے اتنا حد تک پہنچے گا کہ اس کو نزلہ یا ذکام کی مانے ہوگا جبکہ جو کفار ہوں گے ان کو بالکل بے ہوشی کی حالت تک لے جائے گا اور ان کی آہ آہ ناک اور اس طریقے سے کان اور منہ سے وہ کیا ہے دھواں نکلے گا اور خارج ہوگا یہ بیانیا جاتا ہے لیکن اس کی مخالفت حضرت رسول اللہ, صلی اللہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پر پرانی مجید کی آیت پڑی ہے کہ <coughs> <coughs> مطلب <سماع> مبین جس دن آسمان گویا جس دن آسمان پر دھواں چھا جائے گا لیکن اس آیت کی تفصیل میں حضرت اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد علامات قیامت نہیں ہیں بلکہ سے مراد وہ ہے کہ جو مکہ میں ایک مرتبہ مخالفت کی بنیاد پر کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور انتہائی بھوک کی عالم میں گویا تو ان کو آسمان پر نما نظر آ رہا تھا تو وہ مراد ہے اس کے حوالے سے آپ کی دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے اللہ اللہ مانا کی. مکو تو وہ بھی ایسا ہی فریغی ہوگا اور کے بارے میں جو علامات بتائی ہمالا بات بتائے ایک یہ کہ وہ یہ ہوگا پھر اسی طریقے سے ایک ایک ہوگی ہوگا تو جب یہ ظہور ہوگا ظاہر ہوگا ایسا نہیں یا پیدا ہوگا بلکہ یہ ظاہر ہوگا تو اللہ یہ کے طور پر اس کے پاس یہ ایسے طریقے اختیار کرے گا بلکہ کھدائی کا دعوی کرے گا اللہ تبارک و طرف کو ظاہر فرمائیں گے مسلمانوں کی اور گہری ایمان کی ایسے ایمان کے لیے آزمائش ہوگی اور وہ دعویٰ کرے گا جو نہیں مانے گا تو اس کو مختلف طریقوں سے قائل کرے گا کبھی تو یوں کہ اگر میں تمہارے مدعوں کو آبا اجداد کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان دو گے تو لوگ کہیں گے کیا اب وہ اس کے پاس ہوگی وہ شائقین مرے ہوئے لوگوں کو شکل اختیار کریں گے اور ان کے سامنے آ جائیں گے شکل اختیار کر کے یہ لوگ اس کو اپنا رب مان لیں گے اس کے حوالے سے رسول اللہ وسلم نے شاع فرمایا ہے کہ اس کے سامنے جو آگ میں کود جائے گا اس کے لیے وہ آب جنت ہوگی اور جو اس کے لہنا سبز اور اس طرح کی نعمتوں میں جو جائے گا تو اس کے لیے ظاہر تو, تو نعمتیں ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ جان نہ ہوگی دا جان دنیا کے اندر چالیس دن رہے گا جن میں چالیس دنوں میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر اور اس کے بعد معمولی کے ایام ہوں گے چالیس دن رہنے کے بعد سلاۃ والسلام اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جال صلی اللہ نے ذکر فرمایا جیسے قروج ہوگا یہ سورج کے مغرب شترو ہونے کے ساتھ تھا جس کے قریب قریب ہوگا تو مقصد مکرمہ کی جو پہاڑی ہے پھٹے گا اور اسے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور اور اہل ایمان کے درمیان میں تمیز لائے گا کون کافر ہے اور کون مسلمان کون پر ایک نشان لائے گا یہ بھی آخر کے خروش اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع من مغربیہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ دعوت الارض خروج ہوگا دعوت الارض کا اس کے قریب قریب ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مغرب سے طلوع ہونے جب یہ سورج طلوع ہوگا مغرب سے تو یہ بیرور ہوگا اور چاند کی بھی گروہ نہیں ہوگی اور وہ دن کا اور دنوں کے طویل پر لمبا ہوگا اور یہ وہ علامت ہوگی جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اب اس کے بعد جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا واپس پھر غروب ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے طریقے کے مطابق مشرق سے ہی طلوع ہوتا رہے گا اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا رہے گا آئندہ دنوں میں یہ تو ایک علامت کے طور پر ہوگا جو علامت ہوگی کہ اب قیامت کیا ہے آ چکی ہے اس کے بعد یہ اپنے معمول پر چلتا رہے گا اور نزول مریم حضرت عبرت عیسا مریم کا نزول حضرت اس طرح تو اسلام دنیا میں تشریف لائیں گے رجال کو قتل کریں گے اور کفار سے کوئی جسیہ نہیں لیا جائے گا ورنہ عام طور پر جو حکم ہے شریعت کا وہ یہی ہے کہ کفار کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیتے تو ہمارے بھائی ہیں اگر اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو دوسرا اپشن کیا ہے جزیر تک کہ مسلمانوں کے زندگی اور مسلمانوں کو ٹکس اور کے ماتے ہیں تو جہاد جزیاں اب جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس کے بعد کفار سے جزیا نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو مجبور کیا جائے گا اسلام کے لیے اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ٹھیک کرنا جان سے بار ڈال دیا جائے گا آپ پوری کی پوری دھرتی میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے کوئی شخص دنیا میں کافی نہیں ہوگا حکومت کیا ہوگا بات होगा میں یہ ملتا ہے کہ چالیس سالی صاحب السلام دنیا میں رہیں گے آپ شادی کریں گے آپ کی اولاد ہوگی اور پھر بلا کر آپ پائیں گے اور روزہ اقدس میں روزہ رسول میں حضرت عیسیٰ علیہ الدوۃ السلام کو دخن کیا جائے گا آپ کے لیے جگہ مخصوص ہے سیاح سے اور میرے ساتھ البتہ باد میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الدلام ساتھ ساتھ دنیا میں رہیں گے کس کے بعد یعنی جب پوری پوری کی پوری دنیا میں صرف وصرف مسلمان ہوں گے پوری کافر نہیں ہوگا جہاں کہیں کافر ہوگا جس جگہ میں چھپا ہوا ہوگا تو اس کو ظاہر کر دے گی وہ جگہ خود بتائے گی درخت بتائے گا پکھر بتائے گا تو دنیا میں پھر کافی نہیں رہے گا اب اس کے بعد سات سال رہیں گے اس میں پھر دعوی یہ کی جاتی ہے کہ جن روایات میں چالیس سال آتا ہے تو تینتیس سال میں تھرٹی تھری میں رضا اسلام کو اس عمر میں اٹھا لیا گیا تھا اب ٹوٹل کے اعتبار سے ان کی زندگی کے اعتبار سے چالیس سال کہا گئے ہیں برحال بڑھا دی تو مکمل چالیس سال گزاریں گے یا سات سال گزاریں گے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یاجوج ماجوج کا خلوش کے جو بیٹے تھے ان میں سے ان کی اولاد میں سے کیا تیاری ماجوج ہیں یہ جسے کہا جاتا ہے کہ ترک اور مغولی اس طرح کی نسل کے کچھ لوگ ہیں اور یہ ایسے خطرناک ہیں کہ حتیٰ کہ یہ انسانوں کو بھی کھا جانے والے ہیں حضرت سلقا نین سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ آتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک دیوار بنا لی جس کو سب سکندری کہا جاتا ہے یہ لوگ اس طرف بند ہوں ان کا ضرور نہیں ہے قرب قیامت میں یہ ظاہر ہوں گے رسول اللہ کی دعوت کی انکار کیا اسلام سے اس لیے وہ سب جہنمی ہوں اور تو غیابت میں کے سب کے جہن اس کے قریب نے ان کا بھی ذہور ہوگا یہ ساتھ برپا کریں گے اور حتیٰ کے لوگ شیروں سے میدانی علاقوں سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پہاڑیوں میں جا کر پناہ لیں گے اس کے بعد اللہ تبارک کو تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے اور یہ حالات ہو جائیں گے اور پھر اللہ تبارک بتعے بارش برسائیں گے جس کی وجہ سے دنیا سے کفار کے مرنے کے بعد جس طریقے سے تاپان اور یہ سب ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک نئی آبادکاری صدق جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا تمام کے تمام مسلمان ہوں گے رتیسہ رسط اسلام کی حکومت ہوگی تو بڑا دیر لگتا ہے کہ انسان دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے لیکن اس سے پہلے کے جو خطرناک مرائے ہیں اور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں اس میں انسان کے ایمان کا کیا حلم جیوال ایمان چاہیے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نہ جانے کیا حال ہو پھر ان خطرات کو دیکھتے ہیں انسان تو کہیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ایمان کی حالت میں چلا جائے جال کے دسل کا شکار نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں جس کے بعد رسول القرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خصوص کا تجربہ کیا ہے کہ تین سیاح زمین میں, ایک خصف ہوگا میں مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیر تلاق میں جزیر کو کہا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے پیدا اس میں ایک خصف ہوگا وہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے مکہ ایک شخص کو خلیفہ مقرر کرے گے جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا شام کا ایک لشکر آئے گا ان کے خلاف لڑنے لیے جیسے ہی وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا مقامی پیدا پر تو وہیں پر وہ کیا ہو جائے گا زمین میں درج جائے گا تو یہ خصف ایک یعنی ایک عارض میں جو خصف ہوگا وہ یہ ہوگا باقی مشرق اور مغرب میں دو خصف ہوگا تین خصوص کا تذکرہ کیا اور نمبر دس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد آخر پر فرمایا کہ ایک آگ ہوگی نکلے گی اور لوگوں کو شام کی طرف دھمکا کرنے جائے گی اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شام محشر ہوگا محشر کا جو میدان ہوگا وہ کہاں ہوگا شام ہوگا شام جی ہاں اور بالخصوص یہ جو آج کل جو غوطہ کا مقام ہے جہاں پر بہت زیادہ بمباری ہو رہی ہے اور گزشتہ ضلع میں چار سو لوگ ایک ہی جگہ پر ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ خاص وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں صحیح عادی है और अब آخر اور اب بہت قریب قریب لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور امت مسلم इस्लाम اسلام کی حفاظت बड़े بڑے से سے تمڈاہے جا رہے ہیں سارے کے سارے ساری کی ساری تنظیمیں اور چاہے سیاسی محاذ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف تو ہیں لیکن امر کے مسلموں کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے اگر کوئی ایک کتا بھی مر جائے گا تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن جہاں پر ایک ہی لمحے میں چار چار سو کس سے بھی کی تعداد میں مظلوم مسلمانوں کو عورتوں کو اور بچوں کو شدید کیا جاتا ہے ان کا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہے ان کا تذکرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ واحد مسلمان سارے کے سارے جسم کی مان ہے تو ان کا درد ان کے درد سے اگر ہمیں درد نہیں ہے ان کے تکلیف سے اگر ہمیں آج تکلیف نہیں ہے تو خدا کی قسم اپنے ایمان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مومن بھی ہیں ذرا انسان ان کے جسموں کے ٹکڑے تو دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا جرم ہے صرف اور صرف یہ کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے کم از اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ان کو یاد رکھیں اللہ تبارک کی حفاظت کروائے تو بالآخر آخر آخری جو علامت ہوگی وہ آگ ہوگی جو سب کے سب انسانوں کو شام کی طرف کرنے جائے گی روایات میں آتا ہے کہ پیچھے آگ ہوگی آگے لوگوں میں گے چلتے چلتے جیسے ہی رات بڑھے گی تو آگ رک جائے گی لوگ پڑاؤ ڈالیں گے اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوگی آگ پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے بالآخر شام میں جائیں گے اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی انصاف فرمائیں۔ نکتہ دم تک اللہ تعالیٰ دین اسلام پر قائم و پایم رہیں جب دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیف فرمائیں۔ اور بغیر حساب و کتاب کے رب العالمین کو سلام سب کو جنتی و ما قرئ النبي علیہ الصلوۃ والسلام نشرات الصادۃ من علامات خروج الدجال و دعۃ الرج اور جو رسولِ صلی اللہ قیامت کی علامات میں سے جو خبر دی ہے علیہ کا سورج کا و یہ سب کی سب بات حق ہیں کیا لیے سارے کے سارے امور ایسے ہمارے پاس بحساً بحساً بحساً بُو نَتَكُ بُو نَتَكُ قیامت کے حوالے سے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک ایک آپ نے کا تذکرہ کیا دھونے کا نمبر دوکرہ فرمایا نمبر تین نمبر پانچ سے ان کا خروج ہے سات آٹھ نو ایک کون کون سے خسر پل پل خسر جزیرت نویا کے سے نکلے گی تقرا الناس لاما شہم لوگوں کو ہلکائے گی ان کے نش کی طرف ان کے کٹھا ہونے کی طرف جگہ صحیح احادیث ان علامات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے بقلوی الحادیثیل اور اس حوالے سے, بھی اثار و حوالے سے ان کی تشکیل اور ان کی, کی حوالے سے کہ کون کون سی علامتیں کیسے کیسے ظاہر ہوں گی ان کی کیفیتیں اور ان کی تفصیل بھی کو تفصیل و سیارے بس چاہیے کہ آپ کیا کریں طلب کریں کوشش کریں تفصیلوں کو اور سیر سیرت کو دیکھ کے متواز کو تاریخ ہوئے دوبارہ حفاظت فرمائے سب کو خیر واقعی اور آخروں میں کامیابی کامرانیاں نصیب فرمائے میری اسلامہ بالخصوص شام پہلے فلسطین اپنی خصوصی دعا میں یاد